صرحمن الرحمہ اللہ صحمد اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت سکن عماصل اللہ موجود مختلف میں موجود تمام خوران عزیز کو اور ساتھی تمام سمین کو سموس نے ایک بار پھر سلامت کرتے شکر اللہ ہوتا ہے بابو صلاح درہ نمبر سیونٹی نائن ایکم اسی اور صفحہ نمبر بانوے نائنٹی ٹو اور لوگ کے خبر میں پیش کر رہا ہوں یہاں سے ہمار دس ہے نمبر دو سے ہیں اور اس میں جو ہے نماز ایک نماز جنازہ کے طرف بتایا تھا کہ اس میں کتنے تقبیرات ہے ہاں جی اور اس میں کون کون سی جی دعائیں پہننے تو پتا تھا پہلے تکبیر کے بعد جو ہے اللہ اللہ کے حمد کریں پھر عالم شریف پھر کلم شادتین پڑھیں پھر دھرود پھر الحم شریف پڑھیں پھر اللہ اکبر پڑھیں اور دوسرے اللہ اکبر کے بعد جو ہے دھرود ابراہیمی پڑھیں اگر یاد تو درود پڑھیں اس کے بعد جو ہے اب تیسری اور چوتھی کے بعد جو ہے تیسری کے بعد یہاں ایک دعا ہے جو اس مخصوص جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہاں دعا دیا ہے اس کا ترجمہ آپ کو پہنچا رہا ہوں اس کے بعد تمام مومن مومنات کے لیے جو چوتھی تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہیں ان دو دعاؤں کے ترجمہ عالم کے خدمت میں پیش کروں گا تو پہلی دعا جو ہے جو میت کے بارے میں خاص دعا ہے جو تیسری تکبیر کے بعد عام طور پر پڑھی جاتی ہیں دعوت میں بھی اسی ترتیب سے دیا ہے ہاں جی تو شاشرف تو وہ دعا تحصر فرماتے ہیں ف دعا المعید پس جو مخصوص مردے کے بارے میں جو دعا کی جاتی ہے جو بھی ماتھ و رت وہ دعا یہ ہے اس دعا کا ترجمہ اللہ اے اللہ ان نہاذا ابد کا بے شک یہ جو سامنے جنازہ حاضر ہے ہی یہ بندہ جو ہے یہ تیرا بندہ ہے اس میں بڑی خوبصورت انداز میں اللہ سے رحم کے اپیل اور نہایت آجزانہ انداز میں اللہ کے حضور میں دعا کیا ہوا ہے ہیں اللہم یا اللہ علام علیہ دو کا بے شک یہ تیرا بندہ ہے وہ اب نے اب دیکھا اور تیرے بندے کا بیٹا ہے اور یہ بندہ جو ہے دونوں تو یہ بھی تیرے بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہے اور یہ بندہ خرج مین روح دنیا اور صحتہ علاظ المتِ القبری اور یہ نکل چکی ہے اب پرمند امین روح دنیا دنیا کی راحت سے ہانجی و سیاتیں اور اس کی وسعتوں سے اس دنیا سے نکل کے علاز المتِل قبر قبر کی تاریکی کی طرف چلے گئے ہیں یہ اللہ اب یہ دنیا کی ہانجیں وسیع دنیا سے راحت کی دنیا دنیا کے راحت سے روح راحت روح رحمت راحت کے معنی میں بھی ہے اس دنیا کی ہانج جی، راحت اور آرام سے نکل کر رحمت سے دنیا کے آرام راحت سے اور صحت اور اس کی وسعت سے اللہ ظلمت القبری تنگ اور چھوٹی قبر کے طرف یہ سفر کر چکے ہیں پرور نگارہ جو کچھ ہمیں اس کے بارے میں معلومات تھے وہ یہ ہے کہ وہ کا نیشو اور یہ گواہی دیا کرتا تھا اللہ الہ اللّہ اور یہ کہ اللہ الہ اللہ کوئی معبوت اللہ سوائے تیرے پاک ذات کے وان محمد ابد کا اور یہ گواہی دیتا تھا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ ہے وہ رسول کا اور تیرا رسول ہے اللہ ہمیں جو پتہ ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہ یہ مسلمان ہے یہ کلم شہادتین کا اقرار کرتا ہے وانتا عالم اور تو اس سلسلے میں بہتر جانتا ہے ہاں اور تو بہتر جانتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے ایمان کے سائے عالم وہ اس چیز کی گواہی دیتے تھے نہیں دیتے تھے ہاں جی سچے دل سے دیتے تھے یا بظاہر دیتے تھے تو بہتر جانتا ہے لیکن اے اللہ ہمیں جو پتہ ہے وہ یہ کہ وہ کل میں شادی ان کا اقرار کرتے تھے اور مسلمان بندے تھے اور اللہم یا اللہ توری کبھی کا بھی کہا ہم اس کو تیرے پاس چھوڑے جا رہے ہیں توری کبھی کا بھی کہا تیرے پاس چھوڑے جا رہے ہیں وان تخیر خیر رکم بھی اور تو وہ بہترین ذات ہے جس کے پاس کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے اور یقینی باتیں جو چیز تیرے پاس چھوڑے جائے گا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا ہاں جی وہ اس کی اس کی ضرور نگاہ ہوگی نگاہ ہوگی حفاظت ہوگی تو لہٰذا ہم یہ عردو بہترین وہ ایسی ذات ہے جس کے پاس کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے اور تو اس کی بہترین اس کی سرپرستی فرمائے گا اس کی دیکھ بھال فرمائے گا حفاظت فرمائے گا منطخیر متروقت وہ بہترین ذات ہے جس کے پاس کوئی چیز چھوڑی جا رہی ہے چھوڑی جاتی ہے جس کے پاس کوئی چیز و آس بھا اللہ اور اس وقت یہ بیچارہ ہو چکی ہے یہ بیچارہ ہو چکا ہے فقیراً محتاج محض اب یہ محتاج محض ہو چکا ہے اللہ رحمتِ کا تربے نہاط رحمتوں کا یہ تربے نہات رحمتوں کا محتاج ہو چکا ہے اللہ وہ تری رحمت و لطف و کرم کا محتاج ہو چکا ہے وانت غنین اور تو بینیاس نیاز اس کو عذاب دینے سے اللہ اس کو عذاب دینے سے ہاں جی تجھے کوئی تیری ذات میں نہ کوئی اضافہ ہوتی ہے قدرت میں نہ کمی اور تو بینیاس سے مکمل بینیاس سے اس کو عذاب دینے سے لہذا اے اللہ وقت جین کا چونکہ ساری نمازی اس میں حاضر ہے تو اے اللہ ہم سب تیرے حضور میں آ چکے ہیں وقت جی نہ ہم سب تیرے پاس آئے ہیں راغ بھی نئے لے کا کہ ترحلہ لے ہم سب تجھ سے رغبت رکھتے ہیں تجھ سے امید رکھتے ہیں تیری طرف رغبت رکھتے ہوئے کس بات کی شف آلو تج سے راغبت یعنی امید اور رغبت اور رکھتے ہوئے تیرے شفعال اس کے حق میں شفی بن کر سفارشی بن کر اے اللہ ہم سب اس کے لیے سفارشی بن کر تیرے رحمت کے امیدوار ہو کر ہم تیرے اور تیرے رحمت کا سفارشی بن کر ہاں جی تیرے حضور میں ہم سب آ چکے ہیں تیرے رحمت راغبین راغب یعنی یہ ہے امیدوار ہونا اللہ کے رحمت کا اور شفی بن کر ہم تیرے پاس آئے ہیں بس اے اللہ اللہم اے اللہ اللہ ان کا نمشن ان کا اگر یہ ہو نیک وکار اگر یہ اللہ تو بہتر جانتا ہے اگر یہ نیک وکار ہے تو حجیت فیصان اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کرے اللہ وہ ان کا نوشین اور اگر یہ گناہ غار تھا ہاں جی تو فخر اللہ اللہ اس کو بخش دے ہم سب کی تیرے درگاہ میں درخواست یہی ہے کہ اگر یہ نیکوکار تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے اگر یہ گناہگار تھا تو اس کی گناہوں کو بخش دے پرو نگارہ وہ ان اور اے اللہ تو اس سے درگزر فرما اس کی کوتاہیوں سے گناہوں سے ولقی ہی بے رحمت گاہ اے اللہ اور اس کی شامل حال فرما تیر رحمت ورزاک اور تیرے رضا مندی دونوں اس کی شامل حال فرما وقی ہی اللہ اس کو بچائے اس کو بچائے من فتنا دل قبر قبر کی سے آزمائشات سے عذابوں سے قبر کے فدنوں آزمائشات سے وہ عذاب ہے اور قبر کے عذاب سے تو اس کو بچائے اللہ کیونکہ تو ہی بچا سکتا تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو قبر میں اس مدے کو قبر کے عذاب سے بچا سکے لہٰذا اس کو بچایا من فتنا دل قبر قبر آزمائشوں سے ہاں قبر کی پریشانیوں سے اور عذاب اور قبر کے عذاب سے وص اللہ کشادہ فرما اس کے لیے قبر اس کی قبر کو اس کی قبر کو اے اللہ اس کے لیے تنگ نہ فرما اس کے لیے کشادہ فرما کیونکہ گناہ گاروں کے لیے قبر کو تنگ کر دیتے ہیں اور قبر کے دونوں پتھروں کے بیچ میں بندے کو ہاں جی بری طرح اس کو دوا دیتے ہیں ہاں جی اور خبر ہی اچھا امتحا سے دے دے اور پہلا ماں کا دودھ دو ہی اس کے منہ سے نکال دیتے ہیں اتنے سختی سے اس کو دبا دیتے ہیں اس لیے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ وفص اللہ کشادہ فرمائش کے لے اس کی قبر کو اور جاول ارضا اور زمین کو ہٹا دے انجمبے اس کے دونوں طرف سے اور زمین کو دونوں طرف سے اس سے دور کرے اسے ہٹا دے اور اس کو دونوں قبر کے دونوں طرف کے جو ہے دیواروں میں اس کو جو ہے طواق اس کو تکلیف میں نہ ڈالے اس کو بلکہ جافل الاندہ دور کر دے ہٹا دے ان پتھر زمین کو ان دیواروں کو اس کے اس کے دونوں طرف سے انجم بھی دونوں سائٹوں سے و لق کی رحمت دکھا امن اے اللہ تیرے رحمت سے امن اس کی شامل حار فرما بن عذاب کے تیرے عذاب سے تیرے رحمت ہی کی برکت سے تیرے امن اور اس کو تیرے عذاب سے اس کا امن دے دے تیرے دذاب سے اس کا امن دے دے حت تب اصو یہاں تک کہ تو اس کو پہنچا دے الہ جنت دکھا تیرے بحث میں تیرے بیش میں جو ت نے اپنے صالح بندوں کے لیے حلہ فرمایا ہے یا ارحم رحمین اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحمین رحم کرنے والے ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے سپر لیٹر ڈگری آپ کے انگلش میں ہاں جی تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے رحم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو اپنے اس بندے پر رحم کریں اور اس کا قبر کے ان تمام تکالیف سے اس کو دور کرے اللہ سے قبر کو کشادہ کرے اور اس پر تیرے رضا اس کی شامل حال ہو اور قبر کو دونوں طرف سے اس کے زمین کو اس سے دور کرے دیواروں کو دور کرے اور اس کو وسعت دے دیں تو یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے یہ دعا تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے جو میتھ کے بارے میں خاص دعا ہے اور یہ دعا جو ہے اگر خواتین کے لو تو اس میں تھوڑی اللہ اب دکا کی جگہ پر آمہ تو کا وب تو آمہ متکا اس طرح پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ضمیروں میں بھی فرق ہو جاتی دعوت میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے تمام مختلف سے خیر ہاں جی ایک مرد ہو تو اس الفاظ کو کیسے پڑھیں گے عورت ہو تو کیسے پڑھیں گے دو ہو تو کیسے پڑھیں گے کئی ہو ہاں جی بہت سے عورتیں ہو تو کیسے پڑھیں گے مرد ہو تو کیسے پڑھیں گے مخلوط ہو تو کیسے پڑھیں گے وہ ضمیر کے لحاظ سے اس دعوت میں تفصیل سے دیا ہوئے اب جو ہے تمام چوتھی تقبیر پڑھنے کے بعد تمام مومنوں کے لیے دعا کی جاتی ہے ہاں جی اس میں ہمیشہ جو علمہ اللہ وافی لنا والوالدین الجمیل ممن والمادمسمین و والمسلمات ہاں جی اللّہ من والاماد والی دعا کو پڑھیں تو بھی صحیح ہے وہ دعا بھی اس معنیٰ کو رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ معنیٰ ہو رہا تھا یہ دعا دور جامع تار ہے اس نے اس دعا کو پڑھنے کے لیے دیا ہے یہ چوتھی تقبیر کے بعد پڑھیں گے اس میں تمام مومن ممنات کے حامل دعا ہے حرمات اللہ محفلِ حینہ اے اللہ تو بڑھ جائے ہمارے زندوں کو حینا ہمارے زندوں کو وہ میتنا ہمارے فوشدان کو مردوں کو و شاید ہمارے جو ادھر جنازے میں حاضر ہیں ان لوگوں کو وہ غائب نہ جو یہاں غائب ہیں جو ہمارے شہر محلے میں حاضر ہیں اور جو ہم سے غائب دور دراز سفروں میں ہیں و صغیرنا ہماری چھوٹوں کو بھی بہت دے وہ قابری بڑوں کو بھی بہ دے حوری نہ ہمارے آزاد لوگوں کو بھی بحث دے و ابد ہمارے غلام قنیزوں کو بھی باہ دے وہ ذخیر نہ پرور ہمارے مردوں کو بھی بہت دے و انسان ہمارے عورتوں کو بھی باہ دے اللہ اللہ منا یہ تو من تو ہم میں سے جس کو بھی زندگی دے دے خا ہی ہے اس کو زندگی دے جا علیہ اسلام, اسلام ہی پر یعنی اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے چونکہ زندہ رہنا اسلام پر زندہ رہیں تو خوش نصیبی ہے روز بروز نیک عمل بڑھتا چلا جائے گا اگر کفر شرک پر زندہ رہیں روز بروز جو ہے گناہ کا پلنا بڑھتا چلے گا اس لیے دعا کرنے پر وہ لے گا راہمناہی تو ہو جس کو تو زندہ رکھے من ہمِس فاحی اس کو زندہ رکھے اللہ علیہ اسلام ہی پر قائم رہ کر اس کو زندہ رکھے ممن توفعی تو ہو اور جس کو تم فوت کرے من ہم میں سے فطوف ہو اس کو فوت کرنا اللہ ایمان ایمان پر قائم رہ کر دنیا سے جب وہ جاری جا رہا تو وہ ایمان پر ہو قائم ہو دنیا سے جب جا رہا ہو جس کے زبان پہ کلم شہادتین کا اقرار ہو اس کی زبان پہ کلمِ طیبے کا اقرار ہو اس کے زبان پہ جو ہے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار ہو محمد مصطفیٰ وسلم کی رسالت اور نغبت کا اقرار ہو ہاں جی اور دوسرے تمام ایمانیات کے اقرار ہو اور وہ ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا ہو تو یہ دعا جو ہے پڑھی جاتی ہے تمام ممنات کے لیے کہتے ہیں اسی دعا کے بعد اگر وہ بچہ ہے تو ایک اور دعا کا اضافہ کرتے ہیں وہی ازید یعنی اسی علامہ عمومی دعا کے بعد اضافہ کریں گے لتی نوالک بچوں کے لیے یہ دعا اضافہ کریں گے مج اے اللہ قرار دے اس بچے کو انتہمسوں کو فرتن لیا وہ اس کے ماں باپ کے آگے پہنچنے والا اجر یعنی فرق کی منی اس کے ماں باپ کے لیے ان کے جانے سے پہلے خبر میں پہنچنے والا ایک عجیب قرآدے دے دے چونکہ جس طرح عادی میں آتا ہے بچہ جو ہے ہاں جس ماں باپ سے جب بچپن میں وہ فوت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھیج میں جانے کا حکم کرتا ہے تو وہ بھیج کے دروازے پر اللہ کے درگر میں رہ کے دعا کروا نگارا میرے ماں باپ کو جب تک یہاں نہیں لائے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا ہاں یہ جی؟ بچوں والی بات جو ہے وہ کرتے ہیں اللہ کے حضور میں اور اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہے تو اللہ اس بچے کی وجہ سے ماں باپ کو باندھ دیتے ہیں مصلاحاً اور پیشرو اس سے آگے جانے والا ماں باپ کے جانے سے پہلے یہ پہلے ہی قبول کی طرف جانے والا اللہ کے حضور میں جانے والا اور اللہ کے حضر میں اس کے سفارشی بننے والا قرار دے وہ اے اللہ اور اس کو اس کے لیے اس ماں باپ کے لیے ذخرۂ آخرت کرا دے وہ عزت باعث باز و نصحت کرا دے واطبارن اور اس کی موت کو ہمارے لیے باعث عبرت کرا دے یہاں ایک چھوٹا بچہ دنیا سے جا رہا ہے تو میں تو اس سے عمر زیادہ ہوں میرے جانا تو یقینی ہے اور میرا جانا قریب سے قریب تر ہے انسان کے اندر یہ احساس بڑھ جائے اور خود بھی موت کی تیاری کریں صالحہ اور عبادت و بندگی کے ذریعے سے ہاں جی وہ اور اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے شفیع قرار دے دے اللہ کے میں شفاعت کرنے والا بنا دے کیونکہ تو معصوم بچے کی شفاعت کے تمام عثمان اتفاق اور کے لیے کرتا ہے اور شکل بھی اللہ باری کر دے اس بچے کی اس موت کے ذریعے سے موازن ماں اس کے مام باپ کے نیزان عمل کو باری کر دے اور آخر صبر اور نازل فرما صبر کو اللہ کلو بھی اس کے باپ کے دلوں پر سب نازل فرما اللہ ہم اللہ لا تاہریم نہ ہمیں محروم نہ فرما آج رہو اس کی اس موت کی نظیر میں ملنے والے اجر سے اس پر صبر کے کرنے کے نظر میں جو صبر ملتے اس سے محروم نہ کریں ولا تفتین اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں بعد اس کے بعد دوبارہ ہمیں کسی اور آزمائش میں نہ ڈالیں وقفی اللہ اللہ ہمیں بہ دیں و لاہور اس بچے کو بھی بہ دیں یہ دعا جو ہے بچے کے لیے اس اضافہ کیا جاتا ہے ہاں جی پھر اس کے بعد جو ہے یہ نماز فی اللہ لاور پڑھ لیتے ہیں لاور پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں اور یہ نماز سے ختم ہو جاتی ہیں تو آج کے دس بجے انہیں کلمات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں بقیر انشاءاللہ کل پڑھیں